شہید اسلام ڈاٹ کام غالب ہر چیز کی پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالف ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام یا تازہ جا تم یا تاجرون کے اوپر دل کھو رب پہرے جتنی بہانے خور تھے نا وہ اس وقت بہانہ بناتے تھے جب حضور جا رہے تھے حضرت جا رہے تھے تبو دراب اب ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے بہانہ بنایا کس وقت حضور کی واپسی کے وقت جب حضور واپس آیا تو پھر بھی بہانے بنائے حضرت جی ہمیں فلاں کام گیا فلاں کو ہو گیا ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا اب آ سمجھ پہلے موترین تھے وقت روانگی کے اب موترین کون ہے وقت واپسی کے جنہوں نے بہانہ بنایا یہ رابطہ ہے اور شکوہ بھی لکھ لو بہانے لائیں گے طرف تمہارے جب لوٹوں کے طرف ان کے اللہ تعطا ضرور جواب شکوہ آ فرمائیے نہ بہانے بناؤ ہرگز نہیں ہم مانیں گے تمہاری بحات کو کیوں اللہ تاکہ بتلا چکا ہم کو اللہ تعالیٰ تمہاری خبروں کے مطالعے تم جھوٹے ہو منافق ہو واسر اللہ اچھا بہانے بناتے ہو تو تمہیں اب سزا تو نہیں ملے گی لیکن آئندہ کے لیے اللہ اور اس کا رسول تمہاری کاروائیوں کو دیکھے گا کہ آئندہ کے لیے مخلص ہو یا پرانی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ بھی ہے اور ان ہے دیکھے گا اللہ تمہاری کارگزاری کو اور اس کا رسول پھر لوٹائے جاؤ گے طرف عالم العائے و شادی پھر بتلائے گا تم کو تمہارے وہ امال جو کرتے تھے یہاں بتلانے سے مراد کیا ہے سزا دے گی سیاح باللہ۔ ان قریب قسمے اٹھائیں گے اللہ کے واسطے تمہارے یا واپس آؤ گے تم طرف کے لیے تو رے سے غرض نمبر ایک قسمیں کیوں اٹھائیں گے اس سے غرض نمبر ایک تاکہ اعراض کرو تم ان سے کچھ نہ کہو ان کو اب حکم ہے فار اراض کرو ان سے لیکن اس نیت سے اعراض نہ کرو کہ وہ سچے ہیں اس نیت سے اعتراض کرو کہ وہ پلید ہیں کیا تو پلید چیز سے اعتراض کیا جاتا کوئی پاخانہ جو رکھا ہو غور سے دیکھو گے منہ پھیرو گے پا اعتراض کرو ان سے اس نیت سے کہ ان نام رہے وہ گدھے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے کہ جہنم بدلہ ہے ان کے করতوں کا یال فون لکم لترزون وہ غرض نمبر ایک تھی یہ غرض نمبر 2 ہے پہلی غرض کیا تھی قسم کی راض کرو کیا کرو تو تم اعراض کر لو ان کو برا سمجھتے دوسری غرض ان کی کسم کی یہ تھی کہ تم راضی ہو جاؤ کیا تو اللہ نے فرمایا کہ تم راضی نہ ہونا بل فر تم راضی ہو بھی جاؤ تو میں تو راضی نہیں ہوں گا جب رب راضی نہ ہو تو کیا فائدہ کس میں اٹھائیں گے واسطے تمہارے تا کہ راضی ہو جاؤ تم ان سے یہ غرض نمبر دو ہے فین تر حکم بس اگر راضی ہو گئے تم ان سے تو تمہاری رضا ان کو نفع نہیں دے گی لا ین رضاكم کیوں کہ فائن اللہ اس لیے کہ اللہ نہیں راضی ہوتا ایسے کافر لوگوں سے کون فا فکین سے الآراب و شد و نفا کا مذمت آراب منافقین مذمت آراب منافقین منافق بعض رہتے تھے شہروں میں اور بعض منافق رہتے تھے کس میں جنگلوں میں ان کا فرق تھا جو شہری منافق تھے چالاک تو تھے دل میں بغض رکھتے تھے لیکن ظاہری طور پہ لفظ ادب کے بولتے یا نہیں شہری آدمی ظاہری طور پہ ادب کے لفظ بولتا ہے ادب سے بیٹھتا ہے چاہے دل میں بےمان بھی ہو لیکن جو جنگل کا منافق ہے نا دیہات کا وہ ظاہری طور پہ بھی بدتظیب ہوتا ہے ظاہری طور بھی کیا ہوتا ہے آداب سے واقف نہیں ہوتا سمجھے ہمارے علاقے میں پہلے ایسے تھا کہ جس داڑھی والے کو دیکھتے ہیں نا دیہاتی جنگلی تو کہتے ہو نہر ہوئے نہر پاوے پوین بھیڑیا ڈاڑی والے کو کیا کہ جا رہا ہے بھیڑیا جا رہا ہے داڑھی والے کو بھیڑیا کہتے ہیں نہ تو یہ بد تہذیب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے دبولی دبولی ایسے دبولی اور بھی آباد کرتے ہیں بڑے عجیب مذمت منافع فرمایا الاراب آراب کا الٹ ہے گوار اردو میں اس کا منع کیا کیا جاتا ہے گوار جٹ کھٹا ٹی مول صاحب سندھی والے جٹ کھٹا سمجھے یہ گمار جو ہے نا یہ زیادہ سخت ہیں بیت باغ کفر اور نفاق کے اور ان میں کفر و نفاق کیوں ہے وہ اس لیے ہے کہ پڑھتے نہیں کہیں وہ اجدار و اللہ اور زیادہ لائق ہیں اس بات کے کہ نہ جانے وہ آکام جو اللہ نے اتارے اپنے رسول پہ و اللہ علیہ وہ جہل ہے نا آکام کا کوئی پتہ نہیں تو اشد و قفر و نفاق کا یا پہلی مرض ہے ان کی اور دوسری مرض کیا ہے جہالت کی اللہ عالم و من ال تیسری مرض ہے بخل آراب کی پہلی مرض کیا ہے کفر کفر دوسری جال تیسری کہ بخل کہ کوئی آدمی جاتا ہے نا بکریوں کی جانوروں کی زکوٰۃ لینے کے لیے کیا کہتے ہیں کہ تاوان ہے جیسے کس نے کہا تھا تاوان وہ سالبہ نے کہا تھا تاوان سمجھ لیجیے آراب میں سے وہ شخص ہے جو سمجھتا ہے جو کچھ خرچ کرے تاوان مغرمنہ یہ چٹی ہے تاوان ہے اور انتظار کرتا ہے مرض نمبر چار مرض نمبر چار دشمنی مومنین کا سا اداوت انتظار کرتا ہے تمہارے متعلق مسائد کا اسی انتظار میں ہے کہ مومنین پہ کوئی مصیبت پڑے اور جان چھوٹے انتظار کرتا ہے تمہارے لیے مصائب کا الََدارت سو انجام خود اس پہ بری مصیبت پڑے گی ان پہ اور اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے یہ تو جی کن کے بارے میں تھا جو منافق تھے نا آرام منافق ان کی یہ چار بیماریاں بیان کی گئیں لیکن آراب میں بعض مخلص ہوتے ہیں یا نہیں تو مداح آراب مخلثیم جو دیہاتی مخلص ہیں نا ان کی تاریخ مد آرا مخلصین منل آرا آرا میں سے وہ بھی ہیں جو ایمان لاتے ہیں ساتھ اللہ کے دن قیامت کے اور سمجھتے ہیں جو کچھ خرچ کرتے ہیں قربات سبب نزدیکیوں کا نزدیک اللہ کے جو ہی خرچ کرے نا وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اس خرچ کے ساتھ کیا اثر ہوتا ہے اللہ کا اور حضور سے دعائیں بھی لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں جو کوئی خرچ کرتے ہیں سبب کا رضی اللہ کے اور ذریعہ دعاؤں کا رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں عل اللہ قربۃ اللہ ثمرہ خبردار واقع نف کا جو ہے سبب قربت کا ہے ان کے لیے سایود کھیل یہ ثمرا نتیجہ یقیناً داخل کرے گا ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاص میں ان اللہ رحیم و صاحب میرے محترم آرام مخلصین کی تعریف کے بعد اب جو اونچے درجے کے صحابہ ہیں مہاجرین و انصار اب ان کی تعریف ہے مناسبت تو یہ ہے نا بشارت لکھو بس گون بشارت اور وہ لوگ جو سب کرنے والے ہیں الاولوں جو مقدم ہے ہر معاملے میں وہ لوگ جو سبقت کرنے والے ہیں اور مقدمے کس کے اندر ہر معاملے ہر معاملے کیا ایمان میں مقدم ہجرت میں مقدم جہاد میں مقدم مین المہاجرین بل انصاف یہ میں نے بیانیہ تمام مہاجرین الصاف بل لذینتبام اور وہ لوگ جو تابے ہوں گے ان کے ایمان کے اندر سمجھے جی ساتھ اخلاص کے اور وہ لوگ جو تابے ہوں گے ان کے ایمان کے اندر بے اخلاص کے ساتھ قیامت تک یہ بھی لکھ لو قیامت تک قیامت تک تابے ہوں گے اب گواہی دیتے ہیں جی ہم سب کے سب کہ ہم مہاجر انسار کے تابے ہیں کہہ دو ہم سب مہاجری انسار کے کیا ہیں آب ہیں. تک آنے والے. کہ اب سب کا نتیجہ دیکھو ہم بھی اس میں آ جاتے ہیں راضی اللہ عنہ ورزوک عنہ. وہ مبتدا تھا یہ خبر ہے اور پیار کیا ان کے دلوقت لئے دلوقت لئے جنات ان اب ایسے شیعہ نکل گئے نہیں وہ انصار کے تحفے نہیں ہے وہ تو کہتے ہیں حضور کے بعد صرف پانچ آدمی مسلمان تھے نعودہ منظال و ممن ہولاک من الع بیان منافقین غیر معلوم النفاق اب ان منافقین کا بیان ہے جن کا نفاق بڑا گہرا تھا جن کا نفاق کیا تھا گہرا ان منافقین کا بیان ہے جن کا نفاق گہرا تھا بیان منافقین غیر معلوم النفاق وہ ایک کن کا نفاق گہرا تھا پتہ ہے جنہوں نے غازی عبدالرشید مرحوم کو دھوکھے میں ڈالا تھے چمچے وہ پرویز کے چھوڑے ہوئے منافق تھے یا نہیں تھے تو ان کا اتنا گہرا نفاق تھا کہ اس مرحوم کو پتہ نہیں چل سکا دھوکھے میں ڈالے کھا غریب کو اور میں عرض کروں کہ غازی عبدالرشید میرا پوتا ہی سمجھ لیجئے کیونکہ میں اس کے دادے کا استاد ہوں غازی عبدالرشید کا باپ تھا مولانا عبداللہ صاحب ٹھیک ہے چیئرمین تھا لال کمیٹی کا اور مولانا عبداللہ صاحب کا باپ تھا مولوی غازی احمد اور رجحان کا امام مسجد تھا سن ترپن کے اندر میرے ساتھ اسی جیل میں رہا سنٹر جیل العلوم کے اندر سمجھے تو میرے یہاں وہ تفسیر پڑھتا رہا جیسے آپ ترجمہ پڑھتے ہو قرآن پڑھ رہا مولی غازی صاحب یہ ان کو جو غازی برادران کہتے ہیں نا الرشید غازی عبداللہ غازی باپ کی طرح نسباتا ہے غازی ان کا نام تھا مولوی غازی وہ شگرد تھا الحمدللہ للہ مولوی عبداللہ میرا احترام کرتا تھا جزا دے کہتا مولوی مولو میرے باپ کا بھی استاد ہے وہ یہی اتفاق بن گیا سے یہاں کن منافع ان کا بیان آئے غیر معلوم و نفاق. گہرے منافق حضور کو اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب مدینہ میں بعض منافق ایسے گرے ہیں کہ آپ کو بھی پتہ نہیں ان کے نفاق کا دیکھو حضور کتنی صاحب تھے صاحب بصیر صاحب خبر مقدم ہے اور ان لوگوں سے جو ارد گرد تمہارے ہیں اور آپ سے وہ کیا ہیں جی منافق ہیں سمجھے جی منافک اونخ مبتدا موخر ہے آگے مدینہ دوسرا جملہ شروع ہوا یہ بھی خبر مقدم اور اہل مدینہ میں سے بھی قوم نفاق یہ موقع ہے اور اہل مدینہ میں سے بھی ایک قوم ہے جو پکے ہیں ماراد منا اڑ رہے ہیں پکے ہیں نفاق کے اوپر لا تعالیٰ محم نہیں جانتے آپ ان کو باوجود فراست نبیہ کے ہم جانتے ہیں تو گہرے ہوئے یا نہیں ان قریب عذاب دیں گے ہم ان کو دو دفعہ دو دفعہ کے نیچے کو دنیا اور برزخ دنیا کا عذاب اور برزخ کا قبر کا سما یوردون یہ تیسرا عذاب ہے یہ کون سا عذاب ہے آخ ہاں انجام اخروی شاہ جی میرے عزیز جب منافقین کا رگڑا نکلا یہ جھوٹے بہانے بناتے تھے اب دو قسم آگے ہیں مومنین متخلفین کے جن کا عذر کیا تھا ٹھیک ٹھاک تھا وہ مومن مخلص تھے کسی وجہ سے رہ گئے جہاد سے توبہ کی اللہ نے ان کی توبہ کیا گی کی؟ قبول کی تو پہلا کن کا بیان تھا ان متاظرین کا جو بہانے بناتے تھے جھوٹے بہانے کیا؟, کیا اب بیان ہے ان کا جنہوں نے اپنے جرم کا اقرار کیا اور توبہ کی مخلص مومن تھے دیکھو جی وَآخَرُونَا تَرَفُوا بِزُنُوبِهِمْ لِکھ لو جی مومنین متخلفین کا قسم اول پہلے وہ متخلفین تھے جو جھوٹے تھے اب یہ متخلفین ہیں یہ سچے مومن ہیں لیکن انہوں نے اپنی غلطی کا اطراف کیا اور توبہ کی مومنین متخلفین کا ابال اور آخرون سے پہلے قوم کا لازم و قدر قوم آخرون شہید اسلام اور دوسری قوم ہے جنہوں نے اقرار کیا اپنے گناہوں کا خالان انہوں نے ملے جلے عمل کیے سالحن کچھ نیک تھے وہ سیہ کچھ کیا تھے برے تھے برے کے نیچے کو تخلو جہاد سے پیچھے رہنا تخلو اس اللہ ان کا ثمرہ لکھو امید ہے اللہ یہ کہ کرم فرمائے گا ان کے اوپر بے شک اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہیں یہ حاشے پہ لکھ لو جی یہ آیات ابو لباب اور ان کے چھ اصحاب کے بارے میں نازل ہوئیں یہ پورے ساتھ تھے یہ آیات حضرت ابولو بابا اور ان کے چھ ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئیں یہ جی رہ گئے تھے تبوک سے جب حضرت واپس آئے نا تو انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ دیا مسجد کے اب بھی ستون استوانا ابولو بابا مشہور ہے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا کہ جب تک ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی حضور اپنے ہاتھ سے نہیں کھولیں گے ہم کھائیں گے پئیں گے نہیں نماز ایسے پڑھتے تھے تو بہرحال وہ اتنے ان کو تکلیف ہوئی کہ بے ہوشی ہو گئی آخر اللہ نے کرم فرمائے حضور نے اپنے ہاتھوں کولا اور پھر یہ صدقہ لے کے آئے حضرت کی بارگاہ میں خوشی میں فرمایا صدقہ ہی قبول کرو آپ سمجھی یا نہیں خذ میں نمبال ام لے لو ان کے معلوم سے صدقہ تو تہ و زکیہم و تو ان کے ظاہر کو بھی آپ پا کریں ب توزکی ہے منع ان کے باطن کو بھی پاک کریں اے باطن کا پاک پاک ہونا یہ ہے کہ مال کی محبت نہ رہے بخل نہ رہے پاک کرو ان کو بس سباب بہن مالوں کے بخل نہ رہے وصل علیہ ان کے لیے دعا کریں دعا بھی کریں لیکن ایک مسئلہ سمجھیے نہوی اے باپ نا کا دا یا اس کا من دعا ہے یا نہیں دا کا سیلا ہے دا علیہ تو اس کا معنی ہے بد دعا کی اس کے اوپر لیکن یہ سلاد ہے نا چاہے یہ بمانے دعا ہے لیکن اس کا اگے اللہ ہے تو یہ دعا کے معنی میں ہوتا ہے بد دعا کے معنی میں نہیں ہوتا یہ سمجھی بات بس علیہم ان کے لیے دعا خیر کریں بے شک تیری دعا سبب سکون کا ان کے لیے واللہ سمیم علیہ الحم یا علم الترغیب. ترغیب توبہ کیا نہیں جانتے کہ بے شک اللہ قبول کرتا توبہ کا اپنے بندوں سے اور قبول کرتا ہے صدقات کو اور بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر مہربان ہے وہ ترغیب تھی اب ترغیب ہے ڈرابا آپ فرما دیجئے عمل کرو کہ منافقین کو ڈراوا ہے پس اجر اللہ پس عن قریب دیکھے گا اللہ تمہارے عمل کو اس کا رسول مومن لوٹاؤ جو اگے طرف عالم الگ شہادت کے خبر دے کر ساتھ مال کرتے ہو تم یہ عام جراب ہے مومنین کو بھی ہے اور منافقین کو جس کا بھی ہے واخر مومنین و کا قسم دوم پہلا قسم آ گیا تھا یہ مومنین و تخلفین کا قسم دوم اوپر لکھ لو جی یہ تین نام ہیں کا بن مالک مرارہ بن ربی ہلال بن امیہ کا بن مالک مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ یہ تین بھی رہ گئے جب حضرت آئے نا تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو پیش کر دیا حضرت کے حضرت نے فرمایا تمہارے ساتھ بےکال بول چال ختم پچاس دن بول چال ختم رہا ان کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی تفصیل آگے آ رہی ہے ان تینوں کی نا قوم آخروں اور دوسری قوم ہے مر جون اللہ اس کا معنی لکھ لو تم مر کا معنی موخر ہیں لیکن مؤخر جہاد سے نہیں مؤخر کیے گئے ہیں خدا کے حکم آنے تک مؤخر کیے گئے ہیں توبہ سے خدا کے حکم نے یہ معنی ضرور لکھ لو مرجونا توبہ بذا ظاہر معنی ایسے کر دیتے ہیں کہ وہ موخر ہیں کس تبو سے تبوب سے نہ موخرونا توبہ وہ مؤخر کیے گئے ہیں توبہ سے اللہ کے حکمانے ساتھ. اللہ یا تو عذاب دے گا ان کو یا مہربانی کرے گا اور اللہ عم ہے ولدین کے خباسات منافقین کے, خبا ساتھ. منافقین کے خبا ساتھ اس کا مات مال کے ربط کیا ہے کہ ایک آدمی سے غلط کام ہو جاتا ہے لیکن دل میں اخلاص خلاص ہے اور کرنا ایک آدمی سے کیا ہو جاتا ہے غلط کام اور دل میں خلاص ہے توبہ کرتا ہے اللہ مہربانی فرماتے ہیں نہیں تو غلط کام ہو دل میں ہی خلاص ہو تو اللہ کرم فرما دیتے ہیں لیکن صحیح کام وہ بذا ہے اور دل میں کیا ہو کھوٹ ہو تو تباہی ہے ان سے غلط کام ہو گیا دل میں کہا تھا کہ خلاص منافقین نے ایک صحیح کام کیا بذا ہے کیا بنائی مسجد لیکن دل میں کہا تھا کھوٹ تھا تو تباہی ہو گئی بظاہر نیک کام کرو دل میں کیا منافکون نے مسجد بنائی کس کے اشارے پہ ایک تادی ابو عامر خزرج کے قبیلے کا تھا خزرت کا قبیلہ جان دو اے اوس خزرج وہ پہلے کافر تھا پہ عیسائی ہو گیا اور عیسائیوں کا راہب بن گیا پیر بن گیا کیا پیر بن گیا جی ہاں اور اس کے مرید ہونے لگے وہاں مدینہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ ضبط شریف لائے نہ تو پیر تو بنا ہوا تھا اس کو تو غصہ آیا کہ پیر تو میں تھا لیکن صحیح پیر کے آنے کے بعد جھوٹا پیر اس کی بازار ٹھنڈی پڑ گئی حضور کے ساتھ بغز رکھنے لگا حضرت نے اس کو اسلام کی دعوت دی قبول نہیں کیا لیکن وہ شیطان جان د عہد کے اندر بھی حضور کے ساتھ لڑا شیطان کی کی آذاب کے اندر بھی لڑا شرارتیں شرارتیں کرتا رہا حتا کہ حتٰو حنین تک فات مکہ کے بعد حنین کے بعد اس نے سوچا کہ اب اسلام کا غلبہ ہے پھر یہ روم چلا گیا یہ بن گیا تھا نا پھر منافقین کے ساتھ اس نے ساز باز کی کہ تم ایک گھر بناؤ مسجد کے نام پہ وہاں مشرق یہ کرو میں بھی کبھی آیا تو وہاں رہوں گا اور روم کے بادشاہ سے لشکر بڑا لے آؤں گا محمد کا مقابلہ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو بظاہر مسجد کی حقیقت میں کس کا اڈا تھا کفر کا اڈہ بےمانگی کا اڈا تھا منافق ہے حضور کے پاس کہ چلو جی دعا کرو آپ تبوک جا رہے تھے آپ نے فرمائے کیوں کیا ضرورت ہے اس مسجد کی وہ کہاں بنائی تھی انہوں نے مسجد مسجد کبا کے قریب کہاں مسجد قبا کے قریب بنی تھی حضرت میں کیا ضرورت تھی کہنے لگے جی حضرت کوئی بیمار ہوتے ہیں کوئی بوڑھے ہوتے ہیں کوئی بارش ہو جاتی ہے وہاں نہیں جا سکتے اس لیے مسجد بنائی حضرت نے پہلے اعتراض کیا فرب اچھا میں غزوہ تبوب سے واپس آؤں گا پھر دیکھا جائے گا جب آپ واپس آئے تو مدین داخل ہونے سے پہلے یہ احتناظر ہوئیں کہ مسترار ہے آپ نے اپنے ساتھی بھیجو انہیں کیا کر دیا گرا دیا مست ذرار کو اس کے اوپر علامہ عثمانی لکھتے ہیں اور مولانا محمد شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ مسجد زرار وہ ہے جو کافر بنائے کیا جیسے یہ مرزعی ہیں اس قسم کے جو سری کافر ہے وہ بنائے مسلمان اگر مسجد بنائے نا چاہے ایک مسجد کے قریب ہو اس کو زرار کا فتویٰ نہیں دیں گے چاہے جسم یا صحیح بنائے اس کو مسجد زرار کا فتویٰ نہیں دیں گے اور فتح جو دو دو تمہاری اپنی مرضی وہ حضرات کہتے ہیں مسجد ذرار کافر دے دی. منافق منافقین کے خباسات لکھے ہیں بلدینتحد بل مسجدہ اور جن لوگوں نے بنی مسجد واسطے نقصان دینے کے غرض نمبر ایک لکھو زرار غرض نمبر ایک واسطے نقصان دینے مسجد کبا والوں کے وہ قفران اور واسطے کفر کرنے کے نمبر دو وہ کفر کا اڈا تھی یا نہیں اور تفریح امبین نمبر تین مومن کے درمیان تفریق ڈالیں کچھ ادار کوچیدار ادھر واحر اللہ منہار یہ غرض نمبر کتنی اور واسطے گھات لگانے واسطے گھات لگانے اس شخص کے جو جنگ کر چکا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ پہلے یہ کون تھا نیچے لکھو منحر با کے نیچے ابو عامر راہب ابو راہ پیر بنا ہوا تھا اور خزرت کے قبیلے کا تھا جہاں سے عبداللہ بن عبی تھا بال یہ فننا البتہ ضرور قصمے اٹھائیں گے کہ نی ارادہ کیا تھا ہم نے مگر نیکی کہا حالانکہ اللہ گوئی دیتا ہے کیا ہیں وہ جھوٹے ہیں لا قوم مسجد زرار کا حکوم فرمایا اس کا حکم یہ ہے کہ آپ کبھی ادھر نہ آئیں اس میں نماز نہ پڑھیں نہ کھڑا تو اس کے اندر کبھی بھی لا مسجد اس سے سالتوا فضیلت مسجد کبا مسجد قبا کی فضیلت بیان کی گئی البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی اوپر تکوا کے پہلے دن سے زیادہ لائق ہے یہ کہ آپ کھڑے اس کے اندر نماز پڑھیں پھر ہری جالون فضیلت اہل قبا اہل قباء کی فضیلت اس میں ایسے مرد ہیں جو محبت رکھتے ہیں اس بات کو کہ پاک رہے اور اللہ ہی محبت رکھتا ہے بہت پاک ہونا ویسے ان کے اندر طہارت باطنی تھی ظاہری بھی تھی ہر لحاظ سے لیکن ایک طہارت کے بارے میں یہ آئے کہ وہ ڈھیلا بھی استعمال کرتے تھے اس تنجے کے لیے پھر پانی بھی استعمال کرتے تھے اللہ جب بولو آفمن سے بنیاد ہوا لا تقوا ہم دیہاتی لوگ تھے نا تو پہلے پہلے ایسے ہم استنجاری کرتے تھے بغیر کی لے کے ہاں کہ دبر کو گوں لگا ہوا اور ہاتھ لگائیں ہم دیہاتی لوگ بالکل ایسے نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ میں آپ کی سنٹر جیل میں جو رہا نا تو دن کو ہمیں کھول دیتے تھے اور دیوار کے اندر رات کو بند کر دیتے تھے تو میں وہ پتھر کے ڈھیلے کچھ نہ کچھ جمع کرتا تھا پھر وہ استعمال کرتا تھا پھر پانی اب شہری ہو گئے آدھی پانی گئے <laughs> پہلے ہمیں بڑی دفرات ہوتی تھی آفمن اصح سے بنیاد نہ ہوں قباء کا انجام لکھو فرمایا جو آدمی عمارت کی بنیاد رکھتا ہے اللہ کے تقوا پہ خوف خدا پہ رضا پہ اس کو سوا ملے گا یا نہیں ملے گا جی لیکن جو آدمی اپنی عمارت کی بنیاد رکھتا ہے نیچے ہے جہنم کس کا گڑا ہے جہنم کی کھائی ہے اس کے کنارے کے اوپر بنیاد رکھتا ہے اور ہے بھی کنارہ گرنے والا تو دو منٹ میں گر جائے گا نہیں جہنم میں لے جائے گا یہ کس کی مثال دی مسجد دے زراعت ایک اہل قباء کا انجام کیا پر وہ شخص کے بنیاد رکھتا ہے اپنی عمارت کی الا تقبہ من اللہ کا من خوف خدا پہ اور اس کی رضا پہ وہ بہتر ہے امن اصاثہ اہل زرار کا انجام کیا وہ شخص جو بنیاد رکھتا ہے اپنی عمارت کی اوپر کنارے ایک گڑھے کے جلوف کا منہ ہم کرتے ہیں کھائی کھائی وہی گڑھا ہوتا ہے اوپر کنارے گڑھے کے جو کہ گرنے والا ہے فنہارا بہی پاس لے گرے اس کو نعرے جہنم کے اندر فن ہار لے گرے اور اللہ تعالیٰ نئی مقصود تک پہنچاتا ہے ایسے ظالم لوگوں کو لا یو میرے محترم جب مسجد زرار کو گرایا گیا تو ان کے دل جو ہے پریشان ہو گئے نہیں تو اللہ نے فرمایا یہ تو مرتے دم تک ان کے دلوں میں کا رہے گی پریشانی پریشانی رہے گی ہائے وہ ہے ہائے وہ ہے ہماری مسجد گرائی گئی ہماری مسجد گرائے گی پر میں ہمیشہ رہے گی, گی. بنیاد ان کی وہ جس کی نے تعمیر کی کھٹکتی رہی بات المنا کھٹکتی رہے گی ان کے دلوں میں پریشان کرتی رہے گی ہاں مگر یہ کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں ان کے دل مر جائیں دل ٹکڑے ہو جائیں تو پھر یہ ارمان بھی ساتھ ساتھ مر جائے گا واللہ بلّہ علیہکی